الحمد للہ وقف وسلام تو وسلا محلہ سید رسول والسلام تو وسلام محلہ سید رسول وقات تمل محمد من المصطفى وعلى اله واصحابه الصدق والصفا سبحان الله سبحان بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون آمن بالله صدق الله مولاه العظيم وصدق رسوله النبي نما ہو ملا کت یو سلو نلیا ملو سفلو آلائی وسلوت مال کیا سی دیا رسو لمبا ولا آل گوا سہیا سی دیا ہلی بم سلام قیا سید خاط من والا صحاب السلام علیکم ہمد و دروت تو بعد یہ سازش دی دعا ہے بارگاہِ قادر مطلق جللہ جلالوں کے اندر ہر شرف اتنے تو نجات عطا فرماوے حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماوے دوستان گرامی برادر نور احمد شاح اور برادرم نذیر احمد نال اس روحانی اجتماع ناچیر شریف ہوا جنہ نوجوان ساتیاں دوست نے اس روحانی محفل کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی دی دنیا د بہتر بنا شہادت دارائ نت فرماوے زندگی اسلام والی موت انہوں نے ایمان والی فرماوے شہادت امام علی مقام ردوان اللہ علیہ محفل اور میرا موضوع شہادت امام علی مقام اور اسلح عقیدہ شوارتا، شوارتا، شوارتا، شوارتا. یعنی شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی ان حوالے نال جو اج کل بد عقیدگی فکر سوچ دے اندر داخل ہو گئی اس کی سلاح کرنی تھی تاجبت کرو گے حیران ہوو گے بھی یہ کوئی عجیب ہی گل ہے امام مامی مقام سرکار شہادت کے حوالے کی بد عقیدگی آ گئی ہے کیوچ آ گئی سنو گے آ رہے سارے بھڑے بنے پے اور اس لیے بد عقیدگی سنی اخوا والے لوگ آئی ہے نا او غیر مذہب دی طرفوں آئی یا شیا کی طرفوں یا دوبندیاں بندیاں کی آئی کنانے رہی ہیں جاہل بے مقرری شاعر دی طرف این ایک بد عقیدگی آ گئی کہ امام آی مقام سرکار دے اتنا بڑے عظیم کردار والے واقعے پانی کر جاندہ ہے لا شعوری طور امام علی مقام دی تعریف کر رہے ہوں دنے اور انہوں دی بارگاہ نظرانے پیش کر رہے ہوں دنے لیکن شعور نہیں ہوتا لا شعوری طور دلٹا امام علی مقام دی تعریف دی بجائے مذمت کر رہے ہیں اور نظرانہ عقیدت پیش کرن دی بجائے آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر توہین آمیز گلہ پیش کر رہے ہوں نے جن دن امام علی مقام دی روح مبارک الٹا ناراض راضی نہ ہوگا افسوس اس گل کا پورا ملک پھرنا چاہتا ہے ایڈی کوئی لاش ہو رہی آت گئی کہ کسی بندے اگوں یہ تمیز نہیں ہوں اسا کی سن رہے ہیں کی بیان کر رہے ہیں تسا سنو گے حیرت نال گم ہو جاؤ گے کہ یار مدت دراز تو واقعی پڑھتے بھی آئے ہیں دے بھی آئے آ ملا بھی سدے نے مکر بھی سدے نے ہزار روپیے خرچ کیتے نے تے اُلٹا تھا اپنے ایمان دا بیڑا کر کیتا ہے تے سڈے متا بڑی گل کو اہل سنت و جماعت دا ایک مقصور شکید جہڈا وہ کسی فر کے بد فرکے ہی نہیں پہلے سنت و جماعت یا سننی او نہیں جیڑا خالی یارویں شریف دی دگ تن جائے یہ تو ہو سکتا ہے تھی ایک شیعہ بٹھا, ساری دیکھ بٹھا دیو ساری دگ پی جاوے کلا ہی یہ کوئی وی گل نہیں کسے دو بندی نٹھا دو ملاد پاک دی پوری دیک کھا جاوے کلا بندہ یہ کوئی کمال سننی انہوں نہیں آدھا کدیوں یارویں شریف دا دانا بھی کھانا نسیب نہ ہوا لیکن انہ عقیدہ اللہ دے دلیا والا ہو سنی مایا ناز مقررین مایا ناز یعنی جنا پوری قوم ند کر دی کیا ساڈے خطیب نے دیاں بکا دعائی خدا دی ایمان سوز تقریر ہوتی سی ایمان افروز انہوں دے خطاب ہوں دے ایمان سوز ایمان دجائے وہ جڑا رند ہے وہ بھی لے اور غیر مذہب دی سنگت صحبت تعلق وی چ چ بے علمی کی وجہ جہی بد عقیدگی شامل ہوئی کھڑی ہے نا شہادت امام عالی مقام کے حوالے لار پہلے نمبر تے کہ جیر مذہب والے سیاح جھنڈے والی برادری محرم ن غم کا مہینہ غم دے دن تصور کرتے ہیں امام علی مقام دی شہادت نراپا گم سمجھتے ہیں اور یہاں دنوں دی کوشش ہوں کہ جان جان کے منہ بڑا بڑا کے غم تازہ کیتا جاوے صرف ہوں گا دس دن یہ شاید سڈے لوگ سڈے مقرر شامل ہو گئی اسکے مہینہ محرم کا چند چڑھے گا جان کے کیسٹا تقریر ان لا گے جہیا روا گم ہوں تو یہ حد تک چھال مار لینتے ہیں کہ تھڈو جاکرا دیاں کسٹاں جڑی نا جنہاں پوری آواز درنج, درنج دی آ رہی ہوں دی. او اے برل صاحب جہا نا برلر صاحب یہ اپنے دکانوں تے چلا رہے ہوں دے نے اپنے بسان چلا دہ دن گانے بند گاڑیا تو وڈا ظلم جاری میں اپنے ایک نئی ہزارہ تھاوا سے ویچی دیکھی گل پہ کرنا میرے کوڈی امداد فون آیا ہے ایک سنی درد رکھ والے آخیا جی انہوں دن چاکرا کی کسٹ لانی جائیں میں آخیا جی گا لالوں ود گنا ہوں اس پوچھا اس آخیا چیشتی صاحب استاد جی دے پوری بازار چر دکان سے جلدی پئی مان لال دسو کہ یہ سنی آخے گا جن اپنے مذہب کی تمیز کو نہیں میری گل نہیں سمجھنے توجہ لال بولو سبح اللہ تو سنگیا اہل سنت و جماعت کے عقیدے غمے حسین داخل نہیں ذکر حسین داخل ہے غمے حسین اُنہ دے دل دماغ دے عقیدے وچ شامل ہونا ہے جڑا امام علی مقام نو مردہ اور اجڑیا سمجھ اصا نہ مردہ سمجھنے نہ پاک حسین نو اجڑیا سمجھنے غم حسین دے اسا شان ذکر حسین بھی کرنے سمجھ آ رہی نے گل بڑا لطیف فرق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے شیخ پاک کے جوڑا سدکایا ساڈے گل کھولی ہاں میں اگلے دن ضلع رحم خان خان ویلے بولیا بابے بیٹھے سن دھاری مارن مولوی صاحب اتے جڑے سن ساتے مومن لوگ دارا مارن آخر یار پنج سال ہو گئے دی حقیقت بری گل نکلی سنی اس علاقے نام آ جاوے تو تے مجمے والوں ود مجمہ اتے جڑ جانا انہوں نے علاقے کیوں جو انکیادر لوگ تو چوکھے نے جنہوں نے ہے آخیا ہی ترقی یافتہ نے ہاں ساڈی نگاہ پسماندہ آخیا جا جر پگ ہو لباس انسان والا ہورقی یافتہ اندر ننگ تڑنگ ہو باندر باندر ہو جکل ہو, ہو شعور ترقی یافتہ آخیا جا جن اج ماحول پسماندہ آخ اللہ رسول دے نزدیک ترقی آفتا ہے تو وہ علاقے ایمان لوگ ویک کے دینی حمیت اور غیرت ویک کے آشش کر اٹھی دیا کہ مولا تیرے محبوب کے ہوب رکھ والے ادھر پتہ کتنے پڑجو ہاں بولو شبان اللہ اور میں کسمیاں نہ تصا میرے اٹھ دن رہو تو تصا محسوس کرو گے کہ چشتیا پورے ملک خاموش انخلا آیا پیا جنا کوئی نا کو نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی شہ نہیں لیکن اندر اندر دل جلے نے وہ مستفا د جڑتے گئے حضور جڑ کے دین جڑتے جا رہے ہاں تو کر یہ سنو گے حیرت گم ہوو گے کہ ویکو کی ہویا کی پیا سڈے ایمانسو زندے غم گم ہوں یا مردے کا تنو کو کوئی آخے تو پتر اٹھ کے ایس بیٹھک اگلی بیٹھا کے جا بھٹا تو سا کام کرو گے جب تمہیں کوئی آکھے گا تیرا ٹر گیا ہی مر گیا اس لیے تنوع غم آنا ہے اس لیے دل دے اندر درد آنے لگ پینا معلوم ہویا غم ہمیشہ مردے دا منع کیتا جاندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدہ نو مردہ خیال کرن تو بھی منع کیتا ہے خیال خیال آوے گا مردے ہون دا تغام کریں گا مولا تعالیٰ نے خیال کرن نو حرام پیا کردہ ہے تغام کرنا کتھو جائل ہونا اور دیکھو سپاہ مالک کے کائنات دے فرمان تے غور کر اسے نہیں آخر خالی کہ مردہ خیال نہ کرے آجے کی مطلب بھائی ہے تے مردے نے پر تو خیال نہیں کرنا اپنے خیال نو صاف رکھا جی نہ اللہ تعالی نے اگے گل مزید اس واہ ایسی کیتی ہے کہ جہی اس تے خیال نو ختم کر دے ارشاد ربانی فرمایا لات سبن امواتا بل آخ فرما ہے اللہ کے دے رستے دے اندر مارے گئے ہیں انہوں مردہ خیال بھی نہ کرے تک خیال کرو کیا وے پھر اگے فرما ہے مت سمجھے خالی خیال تو پیا روکنا وا تو ہے تو مردہ نے پر تینوں خیال تو پیا منع کرنا وا اگے فرما بل کے زندہ نے یہ نہیں جو مت سمجھے صرف خیال تو روکن کی گل ہے وہ ہے ہی زندہ نے ایمان دس جنہوں خیال بھی نہ کر سکو مردہ رب فرماے ہے ہی زندہ نے تو پھر غم کہڑی شاید آئے ہائے کیوں زندہ بیٹھا ہے ہا گم ایسے گل بھی ہوا نا کہ تم مار کیوں نہیں گیا ہے کیوں زندہ بیٹھا ہے تجو نہیں فربائی سنگیا معلوم ہویا جے بے مان غم لانا چاہتے ہیں اور ہر سال کام کرنا چاہتے نے نواں گم کے ٹھیکار بنتے ہیں غم حسین مناتے ہیں کہ لانتی امام عالی مقام نو مردہ نردا سمجھتے ہیں شہیدان کی سافیت شامل نہیں سمجھتے یہ آتے نے ایوے مدلو مارا گیا کوئی شہید نہیں ہویا اور جے یہ دے نزدیک امام عالی مقام شہید ہوں تو پھر زندہ سن جے زندہ سن تو پھر گم نہ پھر امام دے جان دی سانو قسم خدا دی خوشی دی کہ سارا امام نبی سرکار دی شریعت قربان ہو کے شہید ہو کے ہمیشہ لی زندگی پا گیا توجہ نال بولو تا کر کے ایمان دسیا ولیاں دا کی کردے نے ارس بابے فرید دا کی کر دیا شیر ربانی دا کی کر درس اچھا سارے ولی جس دن دنیا تو لکن جان دا یہ کرتے ارس ارس کا کی مانا ہوں یہاں ملوڈے مچھ ڈنڈیا نوچو یہ جہے جناب جی ویڑے پہ ان پوچھو ارس کا کیا ماننا ہوں وہ آخنگے ارس کا مانا ہوں شادی توجہ نہیں فرمائی نے کے ماند ہے اچھا ولی اللہ کا اللہ نو ملے تے دن شادی کا گیا مر رہے لیکن ملیا مولا شادی کا دن نے ولی رب نو ملے شادی کا دن نے کیا امام حسین رب ن نہیں ملیا توجہ نہیں فرمائی نے میں قسمیہ کسمی پیانا سیاہ جڈ والی برادری جڑی ہے نا یہ سرف گم دے کلوتی جدہ دن دا گم باقی ہے نہیں نہ دلیل نہ قرآن ہے نہ آدیش نہ کچھ ہے کوئی شہ نہیں صرف غم اگوں ساڈے ڈھور ڈنگر نے ڈھور ڈنگر نے انہ کے کام ویخ ویخ کے انہیں یہ کمیں لگا ہے نا آخیا واہ ہوئے مذہب ہوڈے مذہب تچاسی کوئی نہیں نہ رو رہا ہے نا پیٹنا نہ خواہ بات ڈنگر ایمان یہ نہیں مر وہ تو امام دے دشمن نے تو تے نہ تر ہاں وہ صرف بھانگ دے سجن نے کونڈے دورے ڈنڈے دے سجن نے انہاں نے کی لگے امام علی مقام امام علی مقام دی دوستی ہوں کدی غم نہ کر دے امام علی مقام دا ذکر کر دے قرآن حدیث دی روشنی چ کر دے کر کے اور مہرانہ امام حسن پاک دا بھی ارس ہوے علم دین شہید کا بھی ارس ہوے گا چودویں سدی پیدا ہوا حضور دا عاشق وہ اپنی ماں فرما ہے ماں آخری وقت فرما نہیں ماں میں جدو ٹر جا مگر رومی نا آو ف نہ کری نہ کوئی پھر مر جپے مر تو خوش پتر نبی پاک دے نام تے قربان پیاؤں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 حسین ساتھیا گلاما کی شہادت نہیں پہنچ سکتا وہ ماں پیا آخر نہیں ماں یہ کام نہ کری رومی نا ترخان دا پتر لہوریا آ کے رومی نہ رسول گودی آخ گیا ایتھے اتنے بہ در توجہ نہیں فرمائی یار جنہاں آ اس گو کولی ہو جس گو دا محروف فرما میری تمنا رہتی حسرت ہے حسرت یا اللہ کاش تیر رستے ہو فر ہو فر قتل پھر زندہ پھر ہو ہو ہو قتل ہوا پھر زندہ ہوا پھر قتل ہوا پھر زندہ ہوا وہ جنہاں دا نانا پاک گود کے بار بار شہادت دی کی سبق دے جاوے سا غم نہ ہونا توجہ فرمائی نے مرو جی بولو سبحان اللہ سدکے جاؤ جنا مردہ سمجھ آئی اہم کم کیا جنا اجڑیا سمجھائی اجڑیام کرتے نہیں اجڑے تے ہر بندہ ہے جا کھانا خراب ہو, ہو, ہو ہی. تے سارے روڈ داخل ہے میرا پاک امام اجڑیا نہیں جن پاک امام وسیا وے ان جگتے کوئی اہل بہت ہی نہیں <tip> باقی کا کی نال ہوا جب اہل بہت تیوہ کے نال دکھ وسیا حسن تو بعد توجہ نہیں فرمائی نے <tip> <tip> <tip> اے جناتے ایک ایک نگاہ جگاہسین کرتے گئے نا ویکھے تے کوئی سلاح دی نجوبی کوئی بابا فرید ہے کوئی تاجدار گولڈڑ جہاں نگاہ حسین کرے وہ انج مس جائے آپ اجڑ گیا جی توجہ نہیں فرمائی نے افسوس ہے سمت دے ظلم دے کمال جڑے سمجھ حسین دا کھانا خراب ہو گیا جی سمجھ حسین دا کھانا خراب ہو گیا میں کھانا خراباں تو پوچھنا کوئی اتری دے حسین دا کھانا خراب سمجھی کھڑے دے تو مڑ خانا اجڑیا وسیا کسیا تو پھر وساوڑا کن وساو والے تو اجاری کھڑے پھر وسڑا کن توجہ نہیں فرمائی कसना है मुड़ी उजड़न का उथे कोई तल ही नहीं मैं एक गल थे करना परवाना जान दो परवाना परवाना एक छोटा जा परिंदा जानवर होंगे है پروانے دیاں تاریف ہوئی نے جب اے سڑ جل میری دن چکی ایک تو پروانا جدو ہے نا خوشی نال ہے غم جاتا خوشی نایا ہے تے جدوں کوئی غم نال جاوے نا تے پھر آپ نہیں جاندا کوئی ٹھکے نال لے جاندا ہے تے ایمان نال دسیا جے پروانے نو کوئی ٹھک کے لے جاندا شمع وال یا آپ پہ جاندا تے جے جا آپ پہ جاندا ہے نا تے مرد خوش ہو کے جاندا غم نال نہیں جاندا تے افسور سے اے ائیتا سارا پرندہ جانور اور سن جاوے تے خوش ہو کے جاوے تے امام حسین غم نال کربلا اچ گیا سی مت انیمام مکا ایک پرندے پچھا ہے پروانے بھی تھوڑے رشک رکھتے خوش ہو کے جا سڑا ہے ان پتا ہے موت اگے سار کے اگلی نے سٹ دینا سنگیا مڑ بھی خوش ہو کے لگا جا اور جدو سڑ جسے پروانے کا کام نہیں जो भी कोई शायर बोलिया उन्हें परवाने की तारीफ ही की फरमाई ने कोई अज तई अज तई यह सुनिया ही किसे आख्या होर ने यार परवाने लाल बड़ी भैड़ी बनी चंगा भला बिचारा हों जा सड़ जा कदी आख्या किसे شہ سادی دی شرادی جنہ جنا, جنا کیتا ہے نا پروانے دا جس شہر نے بھی تاریف وقت کمال ہے دا اے تاریف آخیا کمال اشک ہو پتنگ پیڑی ہوئی اجڑیا پی ادھی نہیں تو تی انج ہو جائے گا توجہ کر جلن وچ آتش میرے موقف دی تائید میاں تر کھڑی رومی کشمیر دے کالج پی کی فرمایا انہیں خوشیاں یہ نہیں فرمایا گما نال گیا تھی جلے جلیا رب واہ دہلا شریق مولا نے اپنے بندیا دیا مثال جڑیاں نہ اپنے بندیا دیا سفت سمجھا راستے جانور پیدا کیتے ہوئے رب پروانہ پیدا کیا پاک حسین دے محض عشق دی خاطر جن عاشق ہیں رب سونے دے وہ اسی طرح ہوندے نہیں پروانے واگو ہاں پونڈ آگو نہیں پروانے واگو پونڈ بچارا وہ تیک تکا کے جانا ادھر یہ توڑ جاوے تو پشتاند ہے کس مصیبت رو پاس گیا گل بشورے بھی پھونڈ دی جاری پھونڈ آکھیا پروانے نو جن دن آل تیری لگی ہے ساٹھی چلوا او سا کیا ساٹھی مگری لگا پروانے دا کام جان خوشی نال تھڑ گیا پھونڈ سرکار جڑے تھڑنا انہا چارے پاس سے تواف کیتا جنہیں بابے فرید دا تواف بریل بھی کرتا ہے جدو آگاہ ہوئے ماسا سیک پہنچے مڑ پچھا لگا پروانے نڈا جیت بڑا کردے جن تری لگی لا لئیے پر تھڑ آم پارا جی یہ تیک تکا کے گیا اساں اترے آش آسان تک تکا کے جانے جی کوئی وقت آ, آ جائے تو بہ اتے رکھ لیں امام حسین واسطے بھی اپنے واسطے بھی وہ جلیا اصا پونڈ وہ پروانے نے خوشی جانا را ہاکر پونڈ تونڈ اسا جدو جان تک آ کے جان جے کوئی بن ہے تو واپس آنا کر بھی رواپ ہی رونا ہے تو ساری زندگی روندے ہی لنگ جانی اے دا کام نہیں توجہ نہیں فرمائی آل قسم خدا دی کر کے بد لگتا ہے سکھ چن سر نہیں آج جنہیں دکھ اللہ سلطان دورے شیر کا مطلب سمجھا جوڑا فرماندے نے عشق دی گل وکری اقل اقل دنیا کی ایک عشق والی اقل دے کول ہوندی کو بے اقل نہیں ہوندے انہوں دی اقل انہ سارے نالوں تیل ہوندی لیکن ایک اکل ہے دنیا آدھے اے ای مریض ایک اکلے سلیم وہ تے ایمان کامل کامل ایمان والے آئے مردنے مردنے مردنے اشک اقل تو گل اولی رہی اقل تو دور کر دے کی مطلب اقل کا کام ہے اس تے ویکناخنا ہے پھکا نہ بچیا اشک آخنا ہے قربانی ہو گئی ہے جو قربان ہو گیا وے وہ بچ گیا تے جو بچ گیا وہ رہ گیا اللہ تے پاک محبوب سرکار سناواں گل اما ایشا سدیق فرمایا نے سان ہزور نے پوچھا بکرے دا بکرے دی دستی اے فلانی کدھر گئی تے ہزور وہ چلی گئی آ رہ گئی آپ نے فرمایا وہ رہ گئی یہ چلی گئی وہ گئی ہے جیڑی دے بیٹھا ہے وہ تیرا میرا پتر رہ گیا ہے یعنی تو رہ گیا <تصفح> حقیقت محفوظ ہو جی علی اکبر ہوئے <تصفح> <آه، تصفح> <آه، تصفح> محفوظ ہو گئے فرماندنے کازی چھوڑ کزائی جاندے جدو عشق تماچا لاو کی مطلب عشق کی تھپیڑ ہوزی دی دیسی دی کرسی دی کی چپیڑ سواد <تصفح> پیا مطلب کلسی نالو چنگے نے, قضا دی. نارو چنگے نے. دا کی فرمایا ہے, لوک اجانے متی دے یہ ود کی کہ جڑے اجانے اجانے چول بے وکوف ہو وہ متی دین دے نے آئے ہوئے وہ بڑی بہری ہوئی نہی یہ مطلب امام حسین سرکار اجڑیا پہ سمجھتے ہے ہاں جے جی سمجھ والے ہوں نا تے امام حسین سرکار اجڑیا نہ سمجھتے عشق دے نال وسیا سمجھتے وجوہ بول سبال اللہ اور سن مڑن محال ادا باہو جنا مالک آپ بلاوے ہاں بزرگ فرماندے نے پروانے نو شما سدی شما سدی شما کشش نہ ہوں تو پروانہ کیوں جانا ان کی کشش وہ دی مولا تالا کے جڑے قربان ہوں نے نا وہ اپنے آپ جنہاں نو ہیں جنہوں سد نا لاکھ مت کوئی دے پھر مڑ دے توجہ بول سبحان اللہ. غرد آؤ جنہاں بئی مان نے اجڑیا سمجھنا امام علی مکام ان کام کرنا اصا اجڑیا سمجھنے سا پا کی امام ہوں بھی لکھا وسانے پیاؤ لکھا وسا رہے نے میرے پیر سیال وسایا خاجا پیرو پیر سیال فرما پیر نے فرمایا ہو میں چیلا کٹنا تک میل دے علاقے دے ویچ ویچ اور اور دے کے علاقے غیر عورت نا آن دیں پانچ وقتی نماز میں پڑھاوی سنگیا سرکے جاوا خوجا محدمودی فرما نے چالی دنگ میں تاجدار خلافت بخشی انہاں دے سر مبارک تحڑ کے پک تھریے میں چپاں بولن دی سکت نہیں طاقت نہیں میں بعد پوچھنا وا ہلور کون سر ایک پاک نبی سن چار خلیفے سن حسن حسین سن میرے چلے دی کامیابی پگ بن آئے سن مگر مرن تو بعد دسی پہ دسی پر جے اجڑا ہوں حسین سیال سی جلال بول سبحان اللہ یہ پہلی بد عقیدگی آئی اسلام دے اندر نبی باغ سرکار دب بھی اہل بہت سید نا امیر حمزہ بڑی ازیتناک شہادت شہید ہوئے ان خلے جا مبارک چبایا گیا نک مبارک کٹیا گیا بول کٹے گئے کن کترے گئے پتہ نہیں کن ابیت نال قتل کیتا گیا لیکن صدقے جا سنیا کسی مزہ تذکرہ ضرور حملہ ہے امیر حمزہ دا ذکر ضرور اندہ ہے لیکن امیر حمزہ سرکار واسطے کام نہیں دیکھیے کسی بان ہوے ہو حضرت امیر حمزہ سرکار شہید اہل ہو اہلے بیت چاچا جو ہے حضرت عباس بھی اہل بیتوں حضرت امیر حمزہ اہل حضور دے چاچیا کی اولاد اہل بہت چو جے جڑے مومنٹ توجہ نہیں فرمائی نے پھر کی وجہ نہیں پا گم منی پیا منی ریم منی منی, منی, منی, منی, منی, منی, منی, منی منی سیکبر نہیں منی منی فاروق آزم کا نہیں منی منی حضرت گنی پیاسے شہید ہوئے کا گم نہیں منی کا کیوں منی ماؤلہ علی کا نہیں منی کا کیوں منی امام حسن کا نہیں منی کا کیوں منی, دا دا منی معلوم ہوا یہ صرف بار وراست لے تو, لے تو بھائی کیتا کار جنالتا ہاتھ نہیں یاد نہیں بولو سب اللہ اگلی یہ ہوں ایک باتگی کی سلاح تھوڑی جی کی اگلی سونا اگلی تباہی دی کی شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ جیسا جا کے چک کے لے آیا اپنے آپ نہیں آئی اوکھی جن کو دھوکے سے थां थां तो हो सकता कई पढ़िया भी हो पढ़िया भी हो करो तौबा। तौबा करो तौबा, तौबा तौबा करो तौबा तौबा तौबा करो मेरे इमाम अगर इसे अकीदे तेर ते पढ़ दे मर गए ना हुसैन पाक का हाथ होना है साडा गिरबान होना है खिचू ना जाना में सटाना है कि बई मां ना मेरे तेडी बक प्या मारना है मेरी सारी कीती करती खूबज प्या सटना है میں نال تر گیا تھا میں بلکوف سا دھوکھے پاگل آؤں سیاح سے کدی کسی نہیں آیا سوا لکھ نبی اللہ دکڑ والے ہوں کدی سی کوئی نبی دھوکھے چھیا ہومان سیانے بندے کو دھوکا دے سکتا ہے امام حسین سیانے نہیں سن اچھا ہوں دی چبلی بکھاوا کہ جہاں جھوٹا بندہ ہوا اندر سیانے آدھے آن نے تے حافظہ کمزور انت پتہ نہیں ہوتا میں پہلو کی آخایا تو بعد ہوں ادھر کی آخر گے ادھر آخن گے امام حسین ویخ آن کا بیڑا رڑتا سی پیاؤ امام حسین دین دے بیڑے نو بنے لاو گیا سن دو جی مان لین دے بیڑے نوں حسین بننے لاو گیا تو میں کیا اتری دیا دین کے بیڑے بنے لاو گیا مڑ سے جال بوجھ کے گیا ہوے ادھر پیانے جن کو دھوکھے ادھر پیا دھوکھے لیا گیا ہے गया, है, गया, है, गया एक पासवाना दुखे गया एक पासवान है दीन दे बेड़े न बने ला बन गया मेरिया तक होल قومن سمجھ آ جائے جنہوں پندرہ ہزار بلا تو پندرہ لطر مار کے واپس کر لے گا میں کسمیا پیا اصل گل او کہ چور ہیں شیر ہوں چان چان تو چور کا بس نہیں چلتا ہے انگریزی کی جہالت کا محمد اربی کی شریعت کا چان ہوے چور ل لوٹ کے لائی ماں کی چور نے یہ چجل اکا چرا لیں بلے بلے اکاچ کی چرا لے خبر ہوا کی چروائی بیٹھا کجل چروائی بیٹھا محسوس نہیں ہوتا نا. ایمان نال دا سو اے ہوئی شیر. او شیر کن سال تین اپنے بے وقو مچھر آ سڈیا جانے کجل سڈا تو سام پتا ہی نہیں پہ لگتا خوش ہوئے بیٹے بات جی ہم نے وہاں ضلع سے بلایا حضرت نے تین گھنٹے خطاب کیا روئی گیا, رائی گیا, رائی گیا. پھر جدو اٹھا تو کسی اک آاری چانڑ ہے دل لے ایسی, نالی نکل گیا اک چ نکلے اتو نہیں وہی ایمان نکل گیا اک دبر نہیں ہوتی میں <laughs> موضوع تیار کر رہا ان شاء اللہ ترخیر ترسید آج کل کے مقررین کے مقرر یاد ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے, ہوئے شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو شروع کرانگا گا تھلے تک لگاو گا فلم میرے نال لڑنگ تو سواد آوے گا میں دساگا کہ قبلہ اپنے نکاح دوبارہ کراؤ قوم دے نکاح کا کی پھر گئی گا چیلنج ایک مقرر خان خاطری میں <laughs> اگلے لیاقت پور گیا تقریر کی تھی. اس علاقے بہت جانا سی اس کفر بکیا تھی تو میں فتوا لکھوایا بھی تھی پھر اُن جا کے پہنچایا بھی تھی. کیا تفر کی خبر ہوئی ہے کہ لیاقت پور دے علاقے چشتی تھے پا گیا بس اس ویلے فون کیتا کیا اگلے جلسے جننے میں نہیں آوا گا میں کیوں کرنایا اناڑی بہ جاوے نا کسی دونوں ضرور پاڑے گا سائکل ہے ویلا والا ٹریلر تو اندر جاوے جڑا پی خاصی امت برباد ہوئی پی جب تک جہلوں تربیت کامل ولید نہیں حاصل شریعت ڈرائیور بنے رہن گے سا پٹا بیٹھا رہنا یہاں تو قوم چھٹے گی تے نبی سونے کا دین سمجھ بنو لے گی میں کسمیا پی فرد ان شاء الاہی ادا کرنا ہاں ایک پاسے شہروں کے ناطخانہ کے کفرییات سمجھا گا ایک پاسے مقرر کفرییات سمجھاوا گا اور خود انہوں پتا نہیں ہونا کہ اصا کر کی کفر بیٹھے جن کو دھوکھے ہوں میں دسنا بھائی گل دو بندیاں ایے آئی ہے سمجھاو حوالہ سن بل گت بلغت ال حسین علی واہ بھچروی رشید گنڈوہی دا شگرد ضلع میاں والی دا علاقے وان بھچرا جگہ اتوں دا رہائشی سی اتنی قبر ہے کٹر دیوبندی بندی سی بلگت ال حیران ان کی کتاب ہے میں علاقے دلاک تقریر تے جاتا ہوں نا بلغت ہے اس لکھے ہیں؟ کور چرانا مرو در -یفتی حسین اندر بلا فارسی کا شیر لکھا ہے کربلا ہو کے نہ جی میں حسین مصیبت فسیا تو بھی انج فس جائے گا یعنی اس لکھا امام حسین انہ ہو کے کربلا گیا اج کا پرال ہے حسین تھوکھا کھا کے گیا ہے میں پوچھنا یہاں دونوں بکوا سائیک فرق کی ہے ایک بھوکے دھوکھے لا گیا ہے ایک بھوکے اہلا ہو کے گیا ہے فرق دس دو بن گئے میرا متعلق اللہ کے بلییا باقی حسین انا ہو کے بھی نہیں گیا بھی نہیں گیا محمد اربی شریعت گیا فقیر چشتی چوکی داری کا حق ادا کر جائے گا انشاءاللہ شاء ہاں دھد دا دھد پانی دا پانی ملتان دے عالمہ تقریر سنی انہاں آخر یار توجہ ہی نہیں گی ساری اس پاسے سوچیا ہی نہیں بول دے کی پائے واقی سان کا پیا کسمیا پہ دو تو خالی ہوسد کتوں مریا یہاں دو گلوں تو ایک حسد تو کی یہ دوں میں کیوں سی دوں ٹھیک اس مالک کی مرضی ہے اتریا بادشاہ رولتے رہ गली दे कूचे एक मंगते न दे छोड़े उन्दा की फरमाई मौलाता फरमा मेरे फसल किसी का पहला नहीं जिसल चावाना जिंदे से चावान जो चाहवा घर छोड़ा मैनू कौन पता है दूसरा तकबुर और तकबुर की वह यह घर का छोर है بلاواں بیٹھے پر سانو کوئی سیا آدھا جی گل پا کر سارا جو میری عمر پنج سال ہے ہاک کی عمر حق کدو کا چلے دی زندگی سالن دی؟ <laughs> حق کی زندگی دسو کن سال بندہ حق بولنے <نی laughs> <فرمائی نیار. laughs> حق عمر لمبی میرے گھر بلکہ پہنچ نہیں سکتی ہوں ادھر دیوبندیت ادھر اج دی بریلویت ہماں محمد رضا دی بریلویت نہیں ہوں چھوٹا فرد بھائی مان میرے امام پیا دھوکھے میرے امام پیا گیا بے سمجھی گیا میرا امام جو کچھ مستفا شریعت کی روشنی چکا دل کی آخر ہوں میں سمجھانا سن ایک ہوں رخصت ایک ہوں ازیمت بادشاہ گہر شری ہوئے دل چ جی ساروں کے اتنے فرض بنتا ہے کہ اگر تسان اندھے فتنے تو ڈر کے انہوں حاکم تسلیم کر دے جے جی لیکن دل دلے خیرت نفرت ہو دلوں نہ تسلیم کرے کوشش رہا جی جے جی وقت لبے تو اصل جے تسا دلوں ہی ان لیا تو پھر نہ دانوی ہوو گے یہ ہے رخصت شریعت رخست دی کہ نہیں تو بچارا پچھان جا تو فطروں کو ڈرنا ہے حالات تو خوف زدہ باقی نہیں یہو جا تک دلت غیرت رکھ ازیمت کی ازیمت کہ دل جیڑی غیرت ہے ظاہر بھی کر چھوڑنا جیویں اندر نفرت اسی طرح امام حسین کو نفرت دا اظہار بھی کر دینا اگاں باہیں کچھ رہے تو باہیں نہ رہے رخصت بھی خدا نہیں فڑے گا لیکن رتبا ازیمت شاہ اچا ملتا ہے توجہ نہیں فرمائی میرے امام علی مقام سرکار رخصت سے نہیں ازیمت عمل فرمایا تک اللہ داخ محبوب سرکار امام علی مقام نا بجارت کرمام نے, نے خود بیان فرمایا صحیح وچوں میں وا تھنا وا صحیح روایت جدو رستے امام علی مقام سرکار مکے شریف کو جدو کر بلاول راہر اندر صاحب اندروک آئے نے آپ نے جواب دا سی کہ مینو پاک نر نبی نے اللہ دے پاک رسول نے مینو خواب زیارت کرائی ہے انہیں مینو جو حکم فرمایا ہے میں بغیر کھولن تو کر گا۔ دھوکھے چاہیے رسول کریم بھی آ گئے سر اگر دبان بات ایک نہیں میں کتاب امام علی مقام دی بھاوے شعور شعوری نال دشمنی ہو رہی ہے انج دیا بکا وجدیاں پہنیا گیر مذہبان بکواس میں شامل ہوئی کھڑیے آپ کو سننی پیا دال خورے توجہ جنا تم شاہ تننا ہو شریف کی کھیر ناف کہہ چڑ دیں دال بابے کی سان تن لین د شرابی گل دس لیں پھر دس لیں شرابی گل سبحان اللہ حسین اترائے یہ اترا حسین بنے کھڑائی حسین فرماوے مدینہ پہلو مدینہ بعد شریعت پہلو مکہ بعد شریعت پہلو علی اکبر بعد شریعت پہلو حسین دا اپنا سر بعد شریعت پہلو یہ کھڑا آخر دا درہ لے شرابی گل ہال کتنے ہال مصروف ہے ہاں سدکے سدکے راخوچا سبح اچھا اگلا کی پہ بھوک بھاؤ کتا نے جن کو بیٹھے بٹھائے ستیا گیا قوم <تصفح> <تصفح> پھر سورج گم ہو جاتی نا سورج جدو, جدو سور لگے نا پھر باوے دال ہاں بھی نکلتی ہو جانا نچ پنجاب نچ پناب نچ پنجاب سارے پنجاب کی دھی نام مراد کنجری بڑا کے شاپ نچی آت نچی آ لیکن کیونکہ وہ سن رہے پوری قوم گومے گل میں کسی کی دھی چاکھا نہیں نچ نی کڑی مینو مارا کیوں میں بے سرا آخر کئی سلائی ایک سرے تو لے کے دجے سرے تک سارے جڑ گیا آدھے کی نے تی روپئے پلو لا کے پانچ ہزار تھیپ لے کے ہاتھ نال لا کے نال بٹھا کے آگے گا سہی سی جنا پہ گا خدا جب جیتا ہے میرا ایمام مدینے شریف چے نے مکے مکے شریف چبلا یہ ہزار میلوں کا سفر بنتا ہے سدکے بیٹھ تو سدکے اچھا تے نزدیک بیٹھنا اوی ہل ہے اتو ایک بندہ کراچی توڑ گیا بیٹھا ہے جی لگو بیٹھے بیٹھا واہ واہ واہ واہ واہ وا, وا. میرے امام کی کردار خوشی چکرتی گئی مشرے چ امام دی روح تڑپی ہوئی ماں میںفا شریتر تڑفتا رہا قرار رہا حرکت رہا. تو چالو تے, او تو چالو تے, تھا پھریاں تھان پھر آ تاٹے چ مراسی ایک مسرے چ میری ساری تباہی چکی آئی تک بیٹھا بیٹھا آیا سیٹ اپنے آپ آ پے اج دیر بیٹھا نہیں چار نبی دی شریعت نہیں اٹھا ستایا کدی فوج جا کے لڑیے صرف لڑتا نہیں ویکے گا جے میرے امام لڑے نے تو امام بیٹھے نہیں امام سراپا حرکت چاہوری فرماندہ نکل کر خان سے ادا کر رسی میں چبیری واہ واہ وہ آ بیٹھا سی تمہوں کی نکل کر نکل نکل نکلے اور ہی نکل مرے نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسی میں چبیری فکر فقت لگی خان کا اپنا ہزور شریعت شریت نہ تھکا لو نہ ٹھوڈا لو نہ ٹورے نہ کسے نو آخ نہ کچھ کریں آخا رواں تسوی فیری آوا دال ایک کر دل دکھانے بٹھانا جا اپنا عقیدہ سنیا والا بنا جا توجہ لال بول اللہ لہر ایک हूं जी गल गौरव समझा जे तुसा पर पंचायती बंद भी बैठे जे गल सोचोगे अंत कडोगे गल अगर किसी बंदती हो ना उनकी इज्जत की कोई चादर दुश्मन ला लवे जेगा ना सज्जन ओ कजन की कोशिश करेगा जड़ा होगा दुश्मन हर हो थां बयान, बयान कर उछालन की कोशिश करेगा इं है सज्जन बेजती लुका बयान करते सची बोलिया जे अगर बिल फर अगर बिल फर आहले वैद खानदानी रिसालत इंज होया ثالم چادر عزت دی چادر لائیے کافرا بیان نہیں کرے گا چھپا جاجر دشمن ہے ہر تھا سر لا لا کے سنا گل نہیں اور تھی ठीक नहीं चलण देना रतवजू बोलो सुबह तुसाना भी चलन दोगे मैं भी चला रखागा सजण सनी मावे कदाली अगर यदीदिया की फौज ने लांपियां काफर बईमाना ने पाक खानदान की दि इज्जत चादर उतारी جڑا امام گزالی واگر سجن ہوئے گا کوشش کرے گا بیان نہ ہوئے. تاکہ خاندان رسول دی عزت محفوظ رہے جا بھر دا ملا سی ڈیرے دا ڈوم ہو گا ڈیرے دا ڈوم تو بکر دا ملا سی بار بار بیان کرنا زینب رول گئی چادر اتر گئی سمجھ لے اے کتا خاندان رسول دی عزت لیا ہاں دوست سن عزت رسول دے خاندان رسول دی عزت دے سن حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا احمدی رحمت اللہ علیہ امام ابن حجر ہے مکی رحمت اللہ علیہ امام عبد الحق محدی رحمت اللہ علیہ اور سوائے کے موہرے کا ماں صاحب ابھی سننا ان کتاب لکھیا اور اعلیٰ حضرت فتح وی چبی آپ نے صاف لکھیا امام غزالی آپ نے فرمایا کر کی حکایتوں کو بیان کرنا وائز پر حرام ہے میں سوچتا سا ایڈا وڈا امام حرام کیوں پیان آن پھر پتا لگا اس در غور کر تری اقل نکس ہو سکتی ہے غزالی نقصان تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو ذات نے جنہ نے مبارک نو بار سالت میراج دی رات حضرت کلیم اگے پیش کر کے فخر کرمامن ہے کلیم بہت امت گزالی کوئی ہے جہول گل دو بندی اشخان بھی امداد الشتاق لکھی ہے اور میں پوچھنا جنہ تاک نبی فخر فرمامن کو خطاخان پھر سوچا تو پتا لگا امام غزالی دوست سن خاندان رسول دی عزت کے पर फिर अज वे कसम खुदाव दी आख्या सकीना आख्या वह उतरी मार मैं बेगैर था तेरे बूथे दे सौ लीतर बारा टट्टी भरिया लापिया पैसे लैंड खातर तेन पता नहीं ازارہ وار مشکمبر دے منہ نو دئیے پھر لکھان لائیے بلائیے انہاں پاکاں دے نام لینا ساری زبان تے پھر بھی بے ادبی لگ رہی ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت بول سبحان اللہ بے حدب گستاخ فرتے کو سنا دے اے حسام یوں کہا کرتے ہیں سنی داس تانے اہل بیت ہسن حضرت رحمت اللہ کردے پکڑے کوئی سنی نہیں لے گل نہیں پھر سن <tavujlaan bohlo et subhanallah> <hans> خار تر گوجر بھی جان دے ماں خا کلی <تصار nói> میرے ایک بار دار تھلے آیا تھی اللہ تعالی دے فضل و کرم نال جی نہ ہو سو کو دور رست چی آسان میں تر آخیا نا چور ارد دلیر ہوں جنہیں چر چوکیدار نہ ہو <تصار nói> چوکی دار آیا نہیں میرپور <تصفح> آن. میر آزاد میر کشمیر علی پاس تقریر پہ تے. تے ویگن والا لائی بیٹھا سی ماں دی شان آج ریس آخ دی سکی نہ پی آخ دی میں کن آخا نہ میرے سورے نہ پیک لگی جی گولی بجی کی گی گرم ہو فورن دسدی سوئی فورن بولدی جی میٹر جاگدہ ہو جی ستا ہو اس وی پتا لگتا ہے جدو بارواز آدمی اللہ تعالی دے فضل و کرم کے فکیر میرا میٹر جاگدہ گانا چا سننا جا چاہیے کیوں جو سنے گا تو سمجھے گا میں گند پہ خانا یہ سمجھے گا میں عبادت پیا کرنا ہل بہت بےستتی کمال پا کرنا چیا ایمان گل ہمیش کماریا دییا. شریف خانت کمہ ل سچی میں میںکول دی تو نہیں کر سارا کچھ کر لیندی ماپیا نت نہیں ہوں لیکن میں گل پہ کرنا انہوں نے جنہوں آکھیا کماری ہے جانے ہوں نے میںختر آئیے اس کتاب سرکاری گیر سرکاری سکل کاری داستانہ باہوال موجود نے اس بند سابت چکلیا تو بدتر نے اور میڈم پروفیسر میڈم تے ماسٹر تے پروفیسر جہاں کا آخر ہے یہ پھر جناب جی کوئی فلم کرتے لڑکی بلیک میل کرتے سارا کرتے ہیں تو میرے سنب نہ, لڑ دے سن. ہون ایک کتاب نہ لڑا. لیکن یہودی ہوں لکھوا کے بازارج لو اج دی گل سرآم چھپ کیوں گئی ہے پہلو تو میم برت نہیں کروان دیں ہوں چھپ کیوں گئی انہوں نے پتا ہے کہ قوم ہوں اس حد تک زمین مار چکی ہے جو اکثر ویکھنگ تو آخ گا ترقی اس بغیر ہاں جی مظفرگر شہر دی. دی لڑکی دی باپ نظان سنائی میرے آئی باپ آخیا پتر علم واسطے صدر کرنا پہنا وہ بندہ میں ملا سکوں جیسے باپ اور اپنی نماری گنجر سوئی جو غیر تو باج جی بابڑا بناؤ اشنالی ہوے کبائی سوئی جو کرے ہیا پوتا नजर जुबान हो भी दसा कंवारी बेजुबान होती चढ़ के आखना तो मुंह तो लिया नहीं लफज हां शादी का नाम मैं वेखिया ने कवरिया बीबिया जिन्हों के अगे शादी का तस्करा होया दिन शादी तक कमरे तो बहर नी निकलिया بھائی سچی سکینہ ویسے آخ آخ وہ میں کنو آخا میرے نہ سہورے نہ پیکے چھ سال دی لڑکی رسول اللہ خاندان جہاں تکوے تہارت عفت پاک دامنی فرشتے بھی شرما جانے بی سال کی پی کنو آخا نہ میرے سورے نے نہ پیکے نے کیڑی تیرے پیو کی روایت جنفایا مبارک بیٹی پاکت جی بار بار کل میں رواں مزے نہیں بھائی بولو بولو اے شیر تو سن دو کہ نہیں ماں شان کے بق نہ ہو اے تیرے میرے عقیدے مہد کیوں بگڑے نے کس واسطے؟ شریعت تو دور محروم, تو محروم، سانو تمید نہیں رہی ایمان نہیں رہی اندر، خبر نہیں رہی ایمان کی کفر کی حق ہے کی باطل ہے کی جھوٹ ہے کی, کی، سچ ہے توجہ نہیں فرمائی میری گل سے توجہ لال بولو سبحان اللہ گر سنگیاں میں تھوڑی جی سلاح کی جی گلط قائد ہو گئے دی ہے شالا چڑا نویر کسی دا ہوا بےڑا جلبیر کوئی اس کی دنیا دونوں اپنے روان جب درد والی روا خوش ہے نی میرے بالکل خوش ہے نی ایمان میں پڑھا نا میں لکھ لاکھ روپیہ جلسے کا لے سکنا بادش کن تے ہاتھ تھریا ہوے میرا سور ترا فریکی والا اسی علاقے جنوب باج باج پر میں آ لکھ دے اے اجان کے پر کر لینا لیکن میرے کو بے زمیری دی دولت نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالی رکھے اسی طرح بے نیاد رکھے بلکہ اس کو ہی ودا چھوڑے اسی طرح ہی دنیا تو لے جا لا کی کسی دے نہ ہو بین نو نہ کوئی اس کی دنیا ت ہیر سنیا کئی درد آ گیا ادھر لیکن مطلب بیبی تو خیر آخیا پی آخری سرا پچھڑا نوی کسی کی مطلب بیبیاں بیت پہ دینا مت اپنے حضور کی کی پیا آخ ش نویر کسی دے وچھڑ جاوے قرآن وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت بچھڑ جائے پر نہ کسی قوم کے بچے بچے سن لے قوم دیاں بیبیاں سن لے قوم دیاں بہنوں نے سن لے انہیں آخنا ساڈا ملا پیا آخر سی شال وچڑ نویر کسی سارا کچھ جاوے دین وچھڑے قرآن وچھڑے پر ویر نہ بچھڑے انہیں ویر نوی المدین بن دینا ہی نہیں انہیں جب مارنا انہیں آخنا عظیم اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے خدا کی قسم جبزہ قدرت نہ چیز دی جانے ہے میرے خاندان رسول ہر بیبی کا سبق بھن آخے شالا نہ وچڑ یہ گلتی کر بیٹھا اگو کسی کا برا گلتی نہ کرے یہ سبق میری گل نہیں سمجھے ہواوا اس کو واڑا جا لب لیا میرے گستاخی اور تاں سے قوم لیکا کر ہے حسینی راہ کیوں نہیں پیا واسطے جب سبق کنج لیکا کٹا والے لائی کھڑے نے یہ آپ ہی پکے کھڑے نے خبردار ادھر ای نہ آیا جی کیوں آ کے نہ ہی نہ जिस मुस्तफाद के साहबा में यह सबक हो दो साहबी ने सुनाव गल दोबी जंग दौरान बैठे ने इंतजार साड़ी वारी कदों एक आखदा है मैं पहलों लड़ा मेरी हसरत दे पहलो लड़ा کافر مارا جدو کافی سارا جہنم پا پھر شہید ہو جاواں مر جاواں دوسرے بیٹھے تھا نے نارا میرا تلے کردا ہے میں کافرا نہ لڑا ان ماراں پھر جدو میری شہادت دا, دا وقت آن لگے کافر مینو ڈھالے मेरा बुल कट लवे मेरा नक् वट लवे मेरी आखा कट लवे मेरे कन कु लैन शहीद करे क्या मत दिहाड़ आवे मैं रब पुछे की हो जाइ मैं आखागा जो होया तेरी खातर हो सुबह मैं पूछना वा جنا محبوب دی سنگت گھر تو باہر والے بین وہ مگن ہو کے قبول کرا نک جھ جدا ہو جاوے بول وچھڑ جان کن کترے جان پر دا دین نہ جاوے کیا مت والا آوے رب پوچھو تینوں کی ہوئے جائے میں آخان سونے تیری خاطر ہوئے جائے پر جنہ گھر تو باہر والے سنگت تے بہن آشک بن جان انبانیاں دالے بن جان ہوم گھر والے فرمائی آل بیت کنہ آدھے ہوئے جی گھر والے ہوم گھر کے باہر والے ہوتی چک ل تاکہ امت بچ جائے بھی چاہیے گمراہی ہاں جی اللہ انہوں بخش کے چک لو بخش دے ان ہدایت چوک ل مولا تاکہ تیری امت بھی بچ جائے اے بھی بچ جان مولا میں تو یہ آخا گا سنگیا کر دیکھ کے اس وقت کربلا دے حوالے دے نال. شادت دے امام دے حوالے دے نال. جو کچھ کشت اکثر بھریا پھر دے نا. اکثر گمراہیاں نے عقیدہ اہل سنت دی تباہی والیا نے گلا یہ سننا حرام ای. حرام ای. حرام ای. گل اوہی سن جس دل بیت عزت عزمت تیرے دل دے اندر